ان اللہ من المومنین. میرے محترم باتیں تو دونوں چلی آ رہی ہیں نا منافقین کی بھی اور مخلصین یا نہیں چلی آ رہی اب منافقین کے بات مخلصین کی بات ہے بشارت جی بشارت بھی ہے اور اس کا عنوان ہے تجارت آخرت تجارت آخرت مالی ہے وہ میرا ہے نا مجموعہ اچار کا اس کا تجارت آخرت فرست میں دیکھنا اور اس میں یہ سب شیروں کا ترجمہ ہے ضال کا فوز العظیم تک ان اللہ حشترا سے لے کے ضال کا فوج العظیم تا کو میں نے سب شیروں میں ترجمہ کیا ہے اور اس نظم کا عنوان کیا دیا ہے میں نے تجارت آخرت اچھا جی ان اللہ حشترا منظم ونی تجارت آخرت ہے جی اللہ کیا ہے مشتری لکھو ان اللہ اللہ کیا ہے خرید کرنے والے اور مومنین کیا ہے بائن بیچنے والے اور مومنین نے کس چیز کو بیچا اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو جانے جو ہیں مبی نمبر ایک مال نبی نمبر دو تو خرید کرنے والا اللہ بیچنے والے مومن جن چیزوں کو بیچا گیا جان و مال تو اللہ تعالی اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں مومنین نے تو جانے دی نا خدا نے ان کو کیا پیسے دیے فرمایا میں بے انجنا جنا کے نیچے لکھو سمن بھائی کوئی آدمی تم سے کوئی چیز خرید کرتا ہے سمان نہیں دیتا قیمت دیتا ہے نا پیسے جنا دیے جی سمن ہے بے شک اللہ نے خرید کر لیے مومنین سے ان کی جانوں کو ان کی مالوں کو بھائی طور کے تاکہ ان کے لیے کیا ہے سمجھ فی سبیل اللہ یہی اشتراک کا بیان ہے کہ اللہ نے کیسے خرید کیے کیا تجارت کا بیان لڑتے ہیں اللہ کے راہ میں پس قتل کرتے ہیں کبھی اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں وادن اللہ یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ پکا طورات انجیر قرآن میں اور خدا جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں نہیں اور کون زیادہ پورا کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو اللہ سے پس خوشی مناؤ ساتھ تجارت اپنی کے بے مونے تجارت جس کا معاملہ ٹھہرا ہے تم نے اللہ کے ساتھ جی کامیابی بڑی ہے اتائبون ات العابدون مومنین کے بقایا او صاف یہی مومن ہیں یہی جو اللہ کے ساتھ تجارت کا معاملہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تائ ہے نمبر ایک آبدون نمبر دو حامدون تاریخ نمبر تین روزہ دار چار راہ نمبر پانچ ساجد نمبر حکم نیکی کا نمبر سات نمبر نمبر روکن اللہ نمبر حدود حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکام پہ نہیں مشرقین سے نہیں, استغفار مشرقین سے نہیں, استغفار مشرقین سے نہیں وہ تو مشرق کے ساتھ معاملہ تھا نا زندگی کا منافقین مشرقی اب یہ ہے کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کسی آدمی کی مشرق منافع کی موت قفر پہ آ جائے تو اس کے لیے آپ دعا مغرض کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اس کا شان رول یوں ہوا کہ بادشاہ با کو خیال ہوا کہ اپنے ماں باپ مشرق کے لیے کیا کریں دعا کریں جن کی موت صرف پہ ہوئی اور حضور کا بھی خیال ہوا کہ ابو طالب کے لیے میں کیا کروں دعا کروں کیونکہ ابو طالب کا آپ نے سمجھایا لیکن کلمہ نہیں پڑا تھا نا تو پھر تو موت آئی تو اللہ نے روک دیا باقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دادا وغیرہ ان کو حضور نے کوئی تبلیغ کی تھی حکم کیا تھا وہ تو پہلے چلے گئے وہ ہیں اللہ کے حوالے کس کے حوالے اللہ کے حوالے اللہ میں روح المانی لکھتا ہے بعض آدمی ایسے دلیری کرتے ہیں دلیری نہ کیا کرو حضرت کے والدین بعض زیادہ سخت ستوا دیتے ہیں دلیری نہ کیا کرو علامہ روح المانی لکھتا ہے لے الف این ان تکرم ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کی عزت کی جاتی ہے محبوب خدا کی خاطر آپ کے خاندان کا احترام جن کی موت کفر پہ آئی ہے وہ تو اور بات ہے باقی کا احترام بول با لے آل روح المانی والا لکھتا ہے ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام کیا جاتا ہے اور روح المانی والا لکھتے ہیں کہ اہل سنت میں سے عظم بہت سے اکابر عظم اکابر بہت سے کس طرف گئے ہیں کہ آپ کے والدین کا تھے مومن ویسے میری اپنی تحقیق سکوت میں ہے اس بارے میں کیا کرتا ہوں سکوت کرتا ہوں ادب کا تقاضا یہ ہے جب اکاوے اس طرف گئے ہیں تو دلیری کوئی نہ کرے سمجھ گئے ہو عشکر کو حضرت کے ساتھ ما کان علی نبی نہیں واسطے نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب اور مومنین کے کہ استغفار کریں مشرقین کے لیے اگر کہ صاحب شاید کے بعد اس کے واضح ہو گیا واسطے ان کے دیکھو نا واضح ہو جائے کہ کفر کوپر مرے ہیں لیکن وہاں وضاحت نہیں کہ تاکہ وہ سادھ جہیں تھے وما کا نصفا ابراہیم کی ضال ہے ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا اپنے باپ کو صاف صوفہ فرولا کا ربی ہو کہا تھا نہیں سوفا آست ربی ہو تو تھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا باپ کی زندگی میں استفار کرتے رہے اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے کے بخش فلم تب اللہ ادب اللہ تبراہ میں قرآن میں جب واضح ہو گیا کہ اس کی موت کفر پہ روپیا ہے واضح دشمن تو بیداری اور نہ تھی استفار ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے مگر بوجھ واضح کے کہ وعدہ کیا اس کے ساتھ اور جب واضح ہو گیا اس کے لیے کہ انہو دشمن اللہ کا تو بیدار ہو گئے باقی براہ مہربان تھا, والا تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهَ ایک عالم نے میرے پاس ٹیلی فون کیا کہ یہ جو آیا ہے اس کا ماک کے ساتھ ہمیں ربط نہیں معلوم ہو رہا اس کا ماک کے ساتھ ہمیں ربط معلوم نہیں ہو رہا پہلے کچھ تھا ادھر کی پانی کیا ہے تو میں نے اس کو جو, جو جواب دیا نا آپ کو لکھواتا ہوں ماک کے ساتھ ربط وہ یہ ہے مانا پہلے سمجھ لیجئے تسلی مو اور نہیں اللہ تعالی تا گمراہی کا حکم لگائے ایک قوم پہ ذلہ کا معنی گمراہ کرے نہیں کیونکہ گمراہ کرے تو مکبال کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کس کو اللہ تعالی گمراہ کرے کیا نبی کو گمراہ کرے مومن کو گمراہ کرے بات ان کی چلی آئی ہے. اور نہیں اللہ تعالی تا گمراہی کا حکم لگائے ایک قوم پہ بعد اس کے کہ ہدایتی ان کو یہاں تک کہ دیا کرتا ہے واسطے ان کے ان چیزوں کو کہ بچے اس سے جب تک ان امین ہو بچے اس سے بھائی مسلمانوں نے جو پہلے استغفار کی تھی مشرقین کے لیے ارادہ کیا تھا یا استغفار کر بھی دی تھی تو یہ گمراہی تھی نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو سراہتن روکا تھا نہیں روکا تھا جب اب اللہ تعالیٰ نے سراہتن روک دیا ہے اب مشرقی کے لیے جو استفار کرے گا کیا ہوگی گمراہی ہوگی سراہتن جب نہیں روکا تھا تو استفار کرتے رہے تو کوئی گمراہی نہیں اب مکبل کے ساتھ ربط ہو گیا ٹھیک پھر میں سمجھو نہیں اللہ تعالیٰ تعین گبراہی کا حکم قوم کو بعد اس کے کہ ہدایت دی وہ صاحبہ تو ہدایت میں حضور بھی یہاں تک بیان کرتا ہے کہ وہ چیز کے بچے اسے بعد لیں ان اللہ بے شک اللہ کے لیے ملک ہے آسمانوں کا زمینوں کا زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں نہیں واسطے کار سب یہ سب اللہ کے صفات ہیں یا نہیں یہ کیوں صفات بیان کیے گئے تاکید امتسال کے لیے اس کے لیے کہ جب ایسا قادر ہے مالک ہے ان اوصاف کا تو اس کے حکم پر چلنا چاہیے نہ چلنا چاہیے چلنا چاہیے لقت بشارت البتہ کی مہربان ہوا اللہ نبی پہ مہاجرین پہ انصار پہ جنہوں نے ساتھ دیا اللہ کا مشکل گھڑی کے اندر ساتھ دوسرا ان بنا مشکل گھڑی کے اندر ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھے ٹیڑے ہو جائیں دل ایک گرو کے ان میں سے لیکن اس فریق کے نیچے لکھو مومن مخلص یہ منافق نہیں تھا بھائی سفر لمبا تھا سخت سفر تھا اسلحہ نہیں تھا بڑی حکومت کے ساتھ مقابلہ تھا تو بعض مومنین کے دل کیا ہو گئے ٹیڑے ہونے لگے لیکن اللہ نے سنبھال دیا تیڑے ہونے لگے دل ایک مومن مختص لیکن پھر مہربان ہوا ان کے اوپر بے وہ ان کے ساتھ پر رحیم ہے دین اب ان تین کا ذکر ہے حضرت کا بن مالک اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی کہ پہلے تین نام میں نے لکھایا تھے یا نہیں جی ان کا ذکر ہے تین حضرت کا بن مالک سے سلو دار فرماتے ہیں حضرت نے جب تبو کی تیاری کی نا میرے پاس سب کچھ تھا ہتھیار بھی تھے دو سواریاں بھی تھی آنے جانے کا خرچہ بھی تھا میں نے کہا حضرت آج جا رہے ہیں کل کو میں پہنچ جاؤں گا سواری میری تیز ہے کیا کل پہنچ. کل آ گیا میں نے کہا پرسوں پہنچ جاؤں گا ایسے کہتا کہتا میں رہ گیا اب میں مدینے کے اندر پھرتا تھا دیکھتا تھا تو یا تو منافک تھے یا لو لڑوں گے کمزور تھے یا عورتیں تھی میں تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت سبوک سے رہے گا حضرت کیا کہیں گے تو وہاں جا کے حضرت نے پوچھا سبوک میں کہ کاپ نہیں آیا قاب بن مالک ایک آدمی نے تو اعتراض کیا بس یہ ایسا ہے لیکن معاذ بن جبل نے کہا نہیں مخلص آدمی اچھا ہے حضرت خیر واقع واپس آئے وہ اس لیے کہ حضرت نے خط بھیج دیا تھا سارے روم کی طرح ہیرا کی طرح وہ ہے نا بخاری شریر میں وہ خط پہنچا تو وہ مومن ہونے لگا نہیں لیکن وہ حکومت کی وجہ سے مومن نہیں ہوا لیکن حضور کا صداقت اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ نبی سچے ہیں اس لیے سارے روم نے وہ بادشاہ غستان خستان دام اس کو جواب دے دیا کہ میں اس نبی کا مقابلہ نہیں سر تو اس کی طاقت میں مقابلہ کر رہا تھا وہ بھی ڈر گیا تو نبی کریم غزوہ ساسواں سے خیر کے ساتھ واپس آیا ان سے روپ داری ہو گیا صاحب کہتا ہے جب حضرت واپس آنے لگے مجھے مختلف خیالوں نے گھیر لیا کہ کیا بہانے بناؤں لیکن پھر دل میں سوچا کہ کیا کہنا چاہیے سچ کہوں گا حضرت آ گئے جی منافع پھرو جو رہ گئے تھے کے بہانے بنا لے گئے حضرت ایسے ایسے جھوٹے موٹے حضرت جواب دیتے گئے میں حاضر ہوا سلام کیا حضرت نے جواب دیا لیکن غصہ تھا فرمایا میں کاپ تو کیوں نہیں آیا میں نے یار کیا حضرت میں مجرے نہ گناگار اگر میں کسی بادشاہ کے سامنے جاتا جھوٹ بول لیتا میں لفاظیا ہوں طاقتور ہوں اچھا لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے سامنے جھو میں مجرے میرے لیے جو سزا ہے مقرر کرو کوئی اضر نہیں حضرت نے بڑھا بول چال خزاں تین کا اس کا بھی دو اور بھی وہ او دو غریب تو نے گھر کے اندر بیٹھ کے روتے رہے میں تاک طاقتور تھا حضرت کی ہند میں آتا نماز پڑھتا السلام علیکم کرتا لیکن میں دیکھتا کہ حضرت کے لابھ مبارک بھی ہلے ہیں یا نہیں ہلے ہلتے تھے میں جب حضرت کی طرف غور سے دیکھتا حضرت منہ پھیر لیتے لیکن جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضرت ایسے دیکھ لیتے ہیں کو ایسے ایسے ہیں ہاں دی کر دی بناز نگاہے قربان نگاہے تو نگاہ باز نگاہے اے محبوب تیری آنکھ سے دیکھ لیا ہے میں تیری اس نگاہ پہ بھی قربان جاؤں دل میں سوچتا تھا کہ حضرت ناراض نہیں روکے ہوئے ہیں کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا بازاروں میں میں چلتا کوئی نہیں بولتا تھا ایک دن سنا کہ ایک آدمی ہے بادشاہ خسان کا خط لے کے اور پوچھ رہا ہے کا ابن مالک کہاں ہے لوگوں نے میرے نام بتایا اس نے آ کے خط دیا مجھے بادشاہ گسان کا اس میں لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے تیرے یار نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے پاس آ جا ہم بادشاہ ہیں تیری قیمت کریں گے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے میں نے کہا یہ زیادہ اطلاع ہے اس خط کو میں نے آگے میں جلا دیا کہ مابو کے سامنے کون ہے بادشاہ ایک دن میں گیا اپنے دوست کے بات کے اندر وہ چچا کا بیٹا تھا میرا میں نے اس کو سلام کیا میں نے کہا بات چیت کریں گے اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا منہ پھیر دیا میں نے بار بار کہا بھی میرا کیا قصور ہے کافر ہوں کچھ ہوں اور منہ پھیر کے اس نے جواب دیا حضرت نے روک دیا چلا جا آ, کوئی بات نہیں چالیس دن کے بعد حضرت کا حکم آیا کہ اپنی بیوی کو مے کے بھیج دو میں نے پیغام والے کو کہا کہ پوچھ کیا کہ طلاق دوں یا ایسے بھیجوں نے کہا حضرت نہ ایسے بھیجو طلاق نہ دو تو اس حالت کے اندر ہماری گزری لیکن سچے عاشق تھے یا نہیں تھے آج کل کا جھوٹ عاشق ہوتا جو بادشاہ کے خط کے اوپر بھاگ جاتا سندے عشق کے اندر بابا بڑے امتحانات ہوتے ہیں کہتے ہیں پچاس دن گزرنے کے بعد میں گھر تھا پہاڑی سے آواز آ گیا اب شیر یا کا ببن مالک خوش ہو جا کا ببنا مالک تیری قبول ہو پہاڑی سے آواز آئی دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا اس نے خوشخبری دی میں نے کہا تہاڑی والے کا پہلے آواز آ گیا ہے میں جوڑا کپڑوں کا اس کو دوں گا خوشی کے اندر اس کے لیے مقرر کر دیا آیا حضرت خوش بیٹھے ہوئے تھے چہرہ چمک رہا تھا حضرت طلحہ نے دوڑ کے مجھ کو خوشخبری دی سمجھا اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے بھی خوشخبری دی میں نے کہا حضرت میرا جتنا مال ہے سب اللہ کے راہ میں سب آپ نے فرما نہیں کچھ نہ کچھ آپ نے دیے رکھو میں نے خیبر کا اشارہ کا بات صدقہ دے دیا یہ حال ہے سلام سفی اللہ دزین اس کا تعلق اس سے او لکتاب اللہ اللہ نے اپنے نبی پہ خصوصی توجہ فرمائی مہاجرین انصار میں اور خاص کر ان تین آدمی پر تین یہی ہیں اللہ دین خلف خلف عنی توبہ اخر عنی توبہ یہاں تاخیر سے مراد توبہ کی تاخیر ہے جو موخر کیے گئے توبہ سے یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر اوپر زمین باوجود کشادہ ان کے اور تنگ ہوگی ان پر اوپر اپنی جانے کی اور انہیں سمجھ لیا نہیں کوئی جاپنا اللہ کی گرفت سے مگر طرح خوش کے سمت پھر اللہ نے خصوصی توجہ بھرمائی تاکہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہنے یتوبو. ان اللہ طبین ترغیب اخلاص اے ایمان والوں ڈرتے رہو اللہ سے اور صحبت اختیار کرو کس کی نیکوں کی صحبت میں رہو ماکان علیہ المدینہ ترغیب خلاص سے بات تریب الجہاد رہیب الجہاں نہیں مناسب واسطے اہل مدینہ کے اور واسطے ان لوگوں کے جو ارد گرد دیہاتی ہیں یہ کہ پیچھے رہے اللہ کے رسول اللہ کا رسول تو جہاد کرنے رہے اور یہ کیسے میں بیٹھے رہے گھر میں حلوے کھاتے نہیں مناسب ہے بالکل مناسب نہیں بلا یر اور نہ یہ مناسب ہے کہ عزیز سمجھیں اپنی جانوں کو حضور کی جان سے نہ یہ مناسب ہے کہ عزیز سمجھیں یار بابو اپنی جانوں کا حضور جان سے زالے کا علت اللہ تما اکبار ہم نے جو کہا ہے کہ حضرت سے پیچھے نہ رہو اس کی علت یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکان اور نہ کبو اللہ کے راستے میں بلا یتون موتیا اور نہیں چلتے ایسا چلنا موت مستر ہے اور نہیں چلتے ایسا چلنا جو غصے میں ڈالتا ہے کافروں کو اس سے مراد ہے ٹریننگ کیا جہاد بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کو انگریزی میں مارچ کہتے ہیں چانی کہتے وہ مارچ کہتے ہیں نا کہ کمانڈر ہوتا ہے ان کو دوڑاتا ہے کہتے لفٹ رائٹ لفٹ رائٹ ہم کہتے ہیں یمین یسار یمین جسار وہ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ یعنی بایاں پہلے رائٹ بعد میں دایا بعد میں <laughs> تو یہ جو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں یا یمین یسار کرتے ہیں دوڑتے ہیں مارچ کرتے ہیں اور کافر دیکھتے ہیں تو غصے میں ہی آتے ہیں مسلمانوں کی شان شوق تو دیکھ کے کافر کس میں آتا ہے غصے میں آتا ہے اب یہ سمجھ اور نہیں چلتے ایسا چلنا جو غصے میں ڈالتا ہے کافروں کو بلا جنا لونا اور نہیں چھینتے دشمن سے کوئی چھیننا ایسے آدمی کوئی جا رہا ہو تو آپ چھلانگ مار کے اس کی ٹوپی اتار لیں اس کی پگڑی اتار لیں یا اس کا ہتھیار چھین لے جائز ہے کہیں کہ یہ ہے؟ لیکن ہر بھی کافی ہو تو دوڑ کے اس کا ہتھیار بھی کرو چھین لو ٹوپی بھی اتار دو <laughs> پگڑی اتار لو چھیلو اس کی جیس ہے اور دوسرا معنی یہ ہے بلا جنال میں اور نہیں پہنچاتے دشمن کو کوئی تکلیف راتا تھا نقیہ کسی قدمی کی تکلیف پہنچا مگر لکھا جاتا ہے واسطے ان کے واضح کے عمل صالح بے شک اللہ نہیں ضائع کرتے سوال میں پکاروں کا بلا یون وہی چلی آ رہی ہے ترتیب سمجھے جی آ یہ اللہ تہ ماک کی اللہ تعدم تخلوق کی اور نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ چاہے شری ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اور نہیں کتا کرتے کسی وادی کو مگر لکھا جاتا ہے وارسون پہ ہر قدم پہ سوال ملتا ہے نہیں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ان امال کا جو کرتے ہیں وہ ماکان المو مینو لی طریق طریق جہاد, طرح جہاد. فرمایا, جہاد اصل میں فرض کفایا ہے چاہے لیکن دشمن اگر تمہارے ملک پہ حملہ کرے ٹھیک ہے نا پھر کیا بن جاتی ہے فرغین ہر ایک پہ فرزین بن جاتا اصل فرض کفایا فرمایا جہاد کے لیے سارے نہ چلے جاؤ کیونکہ سارے چلے جاؤ گے نا تو اس کے اندر دو نقصان ہوں گے ایک تو اپنا جو مرکز ہے نا دار دارالسلطنت وہ خالی نہیں ہو جائے گا تو اس کو تو قائم رکھنا اس کی حفاظت کرنی ہے پھر یہ جو ہے تجارتی مسائل ہیں جو ہے یہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے پھر یہ مدرسے جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں. تو لو با اس میں بھی جائے گی کمی آ جائے گی ہر شعبے کو ٹھیک ٹھاک رکھو طریقے جہاد فرما نہیں مومن تاکہ نکل کھڑے ہو جائیں سب کے سب کیوں کہ یہ نہ ضروری ہے تو فرق چفایا ہے اور نہ اس میں مسئلہ ہے پس کیوں نہیں نکلتا ہر بڑی جماعت میں سے ایک طہ جہاد کے لیے وہ جہاد کریں ایک تحفہ لے تفق کا ہو تاکہ باقی مادہ علم حاصل کریں لے یا توفک ہو کس کے بارے میں ہے ایک تحفہ جہاد کرے تاکہ سمجھ حاصل کریں باقی مادہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں اور تا کہ ڈرائیں قوم آپ ان کو جب واپس آئیں جب مجاہدین واپس آئیں نا تو یہ پھر ان کو علم پڑھائیں جو کچھ سیکھا تھا لال لحم یہ تاکہ وہ کہ وہ ڈر جائے میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسے ہوتا تھا نا جو سرایہ جاتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ جاتے اور باقی ماندہ حضرت کے پاس علم حاصل کرتے یا نہیں ہوتے لیکن جب خود حضور آپ جاتے تو علم بھی وہاں مل جاتا جہاد بھی وہاں مل جاتی اچھا یہ ہم نے چونکہ جہاد کا مسائل چلے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کا مطلب یہی نکالا ہے سمجھے جی اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ابو حیان نے لکھا ہے کہ یہ علماء طلباء کے لیے ہے کس کے لیے آہ. پیسے ترتیب میں تو جہاد کے لیے آتا ہے اب تمہاری بستیاں ہیں نہیں ساری بستیوں والے علم پڑھنے آتے ہیں کوئی تجارت کوئی زراعت کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں تو سارے نہیں آ سکتے تو بستی والوں کو چاہیے کہ چندہ وغیرہ کر کے ان میں سے ہر سال ایک تحفہ بھیجیں کس کے لیے علم پڑھنے کے لیے وہ علم پڑھ کے پھارے گئے گے تو بستی والوں کو سمجھائیں گے جرائیں گے یہ بات ہی سمجھ اب اس لحاظ سے دیکھو نہیں مومن تاکہ کہ نکل کھڑے ہوں سب کے سب کس کے لیے طلب علم کے لیے بس کیوں نہیں نکلتا ہر بڑی جماعت سے ایک طحفہ تاکہ تفقل کریں دین کے اندر تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب واپس آئیں قوم کے اندر کام کرے تاکہ وہ بھی ڈر جائے یہ تھا طریقے جہاد اب ہے ترتیب جہاد یا ترتیب جہاد تریق جہاد کے بعد کیا ہے ترتیب جہاد یہ ہے کہ پہل ہے جو قریب والے کافر ہیں نا ان سے لڑو پھر ایسے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ دردہ بردا آگے بڑھتے جاؤ یہ ترتیب جہاد ہے مار آستین تمہارے اندر ہوں آستین کے سانپ تو تم باہر والوں سے لڑو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے پہلے اپنی سبھی کرو گھر کی. ترتیب جہاد اے ایمان بالو لڑو تم ان لوگوں کے ساتھ جو قریب ہیں تمہارے کافروں کے چاہیے پائے تمہارے اندر کس کو جی سختی ہو واہ مشارت جان لو اللہ صاحب متقین کے ہے مدد ہوگی اللہ کی میرے بہت رام اس رکوع کے اندر ساری صورت کا خلاصہ ہے اس سورت کے اندر جہاد کا ذکر تھا یا نہیں تو یہ جہاد کا ذکر آ گیا پھر کس کا شکوہ تھا منافقین کا بہت شکوہ تھا وہی شکوہ چلا رہا ہے شکوہ منافقین و ذرا صورتوں اور جب اتاری جاتے ہیں، کوئی صورت پس المنافقین میں سے وہ شخص بھی ہے اس کے نیچے دیکھو تمسپور مذاق کرتا ہے تمسپور منافقین میں سے وہ شخص جو کہتا ہے مومنین کو وہ میاں تم جو کہتے ہو کہ قرآن کے نازل ہونے سے ایمان بڑھتا ہے یہ اب سورت جو نازل ہوئی ہے کس کا ایمان بڑھا ہے اتنا چھوٹا تھا اتنا ہو گیا ہے وہ مذاق ہے کبھی سو گیا نہیں پس ان منافقین میں سے وہ ہے جو کہتا ہے کون سا تم میں سے ہے کہ بڑھایا اس سورت نے اس کے ایمان کو جواب شکوا یہ منافقین کا شکوا تھا جواب شکوا فرمایا ہا ہاں ہاں جن کے دل میں اخلاص ہے ان کا نور ایمان بڑھتا ہے اور تم بےمان ہو تمہارا کفر بڑھتا ہے کیا بھائی بارش ہو نہ بارش ہو باغات کے اندر بارش ہو تو پھول وغیرہ گل وہ کھلتے ہیں اگر یہ بارش اروڑی کے اندر ہو جہاں پاخانے پیشاب پڑے ہوئے ہوں تو وہاں بدبو بڑھے گی یا نہیں تو اب بارش کا قصور نہیں قرآن بارش ہے وہاں نور بڑھائے گی تمہارے اندر گھو ہے تمہاری لجاست بڑھے گی آگے سمجھ پھر میں جواب شکوا جو مومن ہے بڑھاتی ہے یہ صورت ان کی ایمان کو خوشی ہی مناتی ہیں وَأَمَّ فِي منافقین کے ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے بھائی ایک آدمی طاقتور ہے وہ گوشت تو حلوہ کھاتا ہے تو طاقت بڑھتی ہے نہیں لیکن جس کو سپرا ہے تو گوشت حلوے کے کھانے سے کیا بڑھے گی بیماری بڑھے گی سفرا تو ان کا بھی نفاق بڑھتا ہے قرآن کے نازل ہونے سے پس زیادہ کرتی ہے یہ صورت ان کی نجاست کو وہ نجاست جو مل جاتی ہے ان کی پہلی نجاست پہلی نجاست کون تھی نپاک والی اب انکار والی نجاست بھی یہ آگ کا انکار کیا اور مر جاتے سال میں کافی ہوتے ہیں اب اللہ اناد عناد منافقین منافقین کا انداز ان پہ امتحانات آتے ہیں سمجھتے نہیں کیا نہیں دیکھتے کہ تاکہ وہ آزمائے جاتے ہر سال کے اندر ایک دفعہ یا دو دفعہ کس کے ساتھ بیماریاں ہیں کہ دیکھو کیا آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے پھر بھی نہیں توبہ کرتے نہ مت سمجھ حاصل کرتے ہیں واحضہ معلائی پہلے منافقین کا تمسپر تھا کیا تھا مذاق اب ہے پور تمسپور کے بعد تنفر پہلے مذاق تھی نا تمبسور اب کیا ہے تنفر میں نفرت نفرت قرآن کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں اور قرآن کے قرآن سے نفرت بھی ہے وہ کیسے جب کی سورت اترتی ہے نا اس میں جہاد کا ذکر ہے صدقہ کا ذکر ہے تو یہ لوگ جہاد کرتے ہیں نہ صدہ دیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ایسے وہ کچھ دیکھ تو نہیں رہا جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ کسک جاتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جہاد میں نام لکھانا پڑے یا صدقے میں نام لکھانا پڑے کس جاتے ہیں تنف ہو رہے اور جب اتاری ہی جاتے ہیں سورت دیکھتے ہیں بعض ان کی طرف بعض کے قائلین خالی عراق پہلے قائلین بازوں کا پہ. ہے کہتے ہیں کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی پھر پھر جاتے ہیں پ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بس صب بیچتے وہ قوم ہے نہیں سمجھتے لکت جاتم رسولوں میں انخو سے کم اچا جی یہ ہے اس بات رسالت بھی ہے اور نعمت عظما کی طرف ترغیب بھی دی جی گئی کہ حضور کی شان کو پہچانو حضور کی شان کو کیا پہچانو اس بات رسالت بھی ہے اور نعمت عظما کی طرف ترغیب بھی ہے البتہ آ گیا تمہارے پا رسول تمہاری جانو سے تمہیں جو تکلیف پڑتی ہے نا تو حضور کو بھاری لگتی ہے بھائی بچہ جو بیمار ہو تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں یہی پر میں عزیز شدید ہوں سخت ہے اوپر اس کے تکلیف میں پڑنا تمہارا حریثن علیکم یعنی اللہ ایمانکم کم حضور حریس ہیں تمہارے ایمان پہ کہ سب مومن ہو جاؤ بل مومنی نرو سات مومنین کے بہت بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں رعوف کے اندر زیادہ مبالغہ ہے رحیم سے فائن طلح پس اگر پھر جاتے ہیں وہی منافقین کا شکوا تو آپ آپ فرما دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی توحید آ گئی رسالت آ گئی اللہ توکل تو خاص سسن تو غورب اللہ شیم کل میں نے عرض کیا تھا نا ایک آیت وہی غلی اللہ دوسری آیت اللہ کا جا یہ پڑھا کرو دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی اچھا الحمد للہ اللہ صلی اچھا اللہ تعالیٰ شہید اسلام ڈاٹ کام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 صاحبر لقد نو و ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اے اسلام ڈاٹ کام